خودی کا کیوں ہوتے ختم کرنا رہے؟ نام خودی کا موضوع نہیں مکتب سکول نشان ہی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 بحرام ایش ملزل ہے <سقول> غریب محبت بحرام سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مقی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 نظر نہیں تو میرے حل سخل میں نہ بیٹھ ارے کے نہیں تو میرے حل سخل میں خودی ہے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 That's the Holy tongue of the snake so this little Mohammad oh I got the desserts oh I got theKKRA 되어 born IMPAM כане Pawoyan Oh I bought the Cambodia oh I got the Jews IMPAM Wimenata Oh یہ تیری نظر ہے ہماری یہ ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کا رومن پٹن کو سمجھو شادی اشرم محرم ساڈڑی عید محرم دے دس دن ساڈی عید ملا تیرے واسطے ماتم دے ساڈا حسین قربان ہویا سڈا اسماعیل قربان ہویا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 Allah. Allah. Allah. کو سمجھوں شادی سونج باری جارے جندی ابادی اشرا محرم ساڈڑی عید کشکے پنکھڑے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 کیوں قربانی ہوتی ہے اپنا خطرہ کیوں ہوتا ہے خون کیوں نکالا جاتا ہے فرماتے ہیں بچے کو یہ سبق دیا جا رہا ہوتا ہے کہ سوچ لے جن کے گھر میں پیدا ہوا ادھر قربانی ہوگی خون ہی دینا پڑے گا ओ, یہ ओ, پہلے دن خون سے شروع ہو رہا ہے تیری انتہا بھی خون پر ہوگی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 جن کو دے کتھے کربلا سینکڑے میلوں کا سفر ہے نہیں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 شاعر بھی ہیں پیدا علماء بھی کمابی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ شاعر بھی, بھی ہے پیدا غلامہ بھی, بھی کما بھی خالی بھی نہیں بھی قوموں بھی کی غلامی بھی غلامی, بھی غلامی بھی. کا زمانہ یہ فرماتے ہیں یہ ایسے سبق دینے والے آپ غلام جو ہیں وہ موجود ہیں شاعر بھی ہیں صوفی بھی ہیں شاعر بھی غلامی ہو کمابی یعنی جو اپنے آپ کو فلسفی کہتے ہیں خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ کرتے ہیں غلام کو غلامی پر رضامند مسائل کو بناتے ہیں بہن کرتے ہیں غلاموں کو غلام پر غلامی پر اضافن. پر اضافن. راضی کرتے ہیں خوش کرتے ہیں مطمئن کرتے ہیں اور طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانے ماشاء اللہ آج فلانا موضوع ہو رہا ہے فلانا موضوع ہو رہا ہے فلانا حضرت صاحب کتاب کر رہے ہیں ماشاء اللہ جی لیکن کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے جو کتّی کے بچے تمہیں انگریز کی غلامی پر راضی کرتے ہیں بے شک مطمئن رکھتے ہیں